باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یا پارے سورہ مدثر کے یہ پہلے رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بتیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ مدثر حجرت سے پہلے ابتدائی دور میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو چھپن آیاتیں دو سو پچپن کلیمات ایک ہزار دس حروف ہیں اس سرح مبارکہ کے شانض کے بارے میں حضرت اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی حیراتا کہ مجھ کو ندا کی گئی کہ یا محمد انک رسول اللہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہے میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا اوپر دیکھا تو ایک شخص آسمان کے درمیان بیٹھا ہے یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی یہ دیکھ کر مجھ پر روب تاری ہوا اور میں حضرت حتیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو ان کے محترمہ کی اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو انہوں نے اڑا دیا تو حضرت آئے اور صرف اے کمبل اور کے سونے والے قم فانذر کڑے ہو جا اور لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دے تفسیر روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وہی غار حرام ہے سورہ عالق کے ابتدائی پانچ آیاتیں نازل ہوئی ان آیاتوں کے نزول کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت وحی کے زمانے کے دورانیے میں بے حد پریشان رہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پہ جو وحی نازل فرمائی وہ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی ساتھ آ ہیں ہیں جناک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیاتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن مجید کے پیدر پہ نازل ہونے والے صورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا تو مکہ میں ایک خلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کڑا ہوا چند مہینے اس حال پہ گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کے قیامگاہوں پر جا, جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں شروع کر دی اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور موثر کلام سنانا شروع کر دیا تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نہ معلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے اس لیے قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپگنڈا شروع کر دیا جائے اس پر اتفاق ہونے کے بعد ولید ابن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہی تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیا جائے جس نقطے پر سب متفق ہو اور ہر بندہ ہر جگہ جا کر اسی ایک ہی نقطے کو بیان کرنا شروع کرے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے ولید نے کہا نہیں اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے جیسے باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فکرے وہ جوڑتے ہیں قرآن کو ان سے کوئی دور کی نسبت نہیں ہے لہذا لوگ جب قرآن کو سنیں گے تو ان پر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ بھی یہ کہنوں کا کلام نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوا پراؤ گنڈا غیر موثر ہو جائے گا کچھ اور لوگوں نے کہا انہیں مجنون کہا جائے ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں اس حالت میں آدمی جیسے بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کون باور کرے گا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دبانگی کے باتیں ہیں یا جنون کے دورے ہیں لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم شاعر کہیں گے ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہم شعرا کے سارے اقسام سے واقف ہیں اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاع بھی نہیں ہو سکتا اور حاضرین بھی کسی نہ کسی حد تک شیر گوئی سے واقف ہوں گے لہذا جب وہ قرآن کو سنیں گے تو خود بخود وہ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ بھائی ہم نے جو قرآن کے بارے میں پروگنڈا کیا کہ بھائی یہ شاعرانہ کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں تو لوگ ہمیں جھوٹا کہنا شروع کریں گے لوگوں نے کہا کہ پھر ان کو ساحر کہا جائے تو ولید نے پھر کہا کہ وہ ساحر بھی نہیں جادوگروں کو ہم جانتے ہیں وہ اپنے جادو کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چشمہ نہیں ہوتی پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی کرو گے لوگ اس کو ناروا الزام سمجھیں گے اللہ کی قسم اس کلام میں بڑی خلاوت ہے اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی سمر آور ہے اس پر ابو جہل ولید کے طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا تمہارے قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کہو اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو پھر سوچ سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی کہ جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے یہ کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ بھائی بیوی بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر لیتا ہے ولید کے اس بات کو سب نے قبول کیا پھر ایک منصوبی کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کا جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے اس سے ہوشیار رہنا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ علیہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا سیرت ابن ہشام کے پہلے جد میں اس کی بڑی وضاحت ہے کہ ابو جہل کے اسرار پر ولید نے یہ بات کہی تھی ہک کے روایت سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں یہ سارے واقعات نقل کی ہے اللہ تبارک تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیاتوں میں ولید ابن مغیرہ کا نام لئے بغیر یہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالی نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتی دی تھی اور ان کا جواب اس نے کیسے حق دشمنی کے ساتھ دیا ہے اس سلسلے میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ ایک طرف دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا ہے یہ اور اس کے دل میں دیگا بن چکا ہے مگر دوسری طرف اپنے قوم میں اپنی ریاست اور وجاہت کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لینے سے باز رہا بلکہ کافی دیر تک اپنی ضمیر سے لڑنے جگڑنے کے بعد آخر کار یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس, اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادوگر قرار دینا چاہیے اس کے اس زرعی بد باتنی کو بے نقاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد جہنم کے ہول نا کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر شادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے یاد صرف ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے کم کڑے ہو جا فانذر پس لوگوں کو ڈرائیے اور رب اور اپنے رب کے بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے گو کہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے لیکن آج سے خطاب میں سمجھانا لوگوں کو مقصود ہے اس لیے کہ لوگ حرم میں ناپاک جسم اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ آیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے حرم کے اندر بتدے رکھ دیے تھے کہ ان کے سامنے جا کر بسی کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ان لوگوں کو ان ناپسندیدہ عامہ سے باز آنے کی تاکیب فرمائی ورز دفا اور بتوں سے دور رہیے حالانکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بتوں کی قربت ہی حاصل نہیں کی تو دور رہنے کا کیا سوا ولاکسر اور کسی پر احسان نہ کرنا زیادہ ملنے کی نیت سے کہ میں کسی پر احسان کرتا ہوں اس کے بدلے میں میرے ساتھ اور زیادہ احسان کرے گا ولے ربی کا اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے فضان ناخور پر جب پونک مارا جائے گا سور میں فضالے کا یوم تو وہ دن ہوگا دن بہت سخت الفرینا کافروں کے اوپر غیر و یسیر وہ آسان نہیں ہوگا ذرنی آپ رہنی دیجئے مجھ کو امن خلق وحیدہ اور وہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اس امراض وہی شخص ہے ولید کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری منصوبہ بندی کر رکھی تھی اللہ فرماتے وجال اور میں نے دیا اس کو وسیع مال وہ اور بیٹے شہودن جو ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں وَمَهَّدْتُ لَهُمْ تَمْهِيدًا اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کے تیاریاں کر رکھی ہے۔ ثُمَّ يَتَمَاءُ پھر بھی وہ تما کرتا ہے انَزِيدًا یہ کہ میں اس کو اور بھی زیادہ دوں گا کلا ایسا نہیں ہوگا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا بیشک ہے وہ ہمارے آیاتوں کے ساتھ ہمارے حکم کے ساتھ عنااد رکھنے والا حسد اور بغض رکھنے والا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا قریب ہے کہ میں اس کو آگ کے پہاڑوں پہ چڑھا دو انفکارا بے بشک اس نے غور کیا وقدرآ اور ایک اندازہ لگایا یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس خیال کا کشی فرما رہا ہے کہ جب ابو جہل نے کہا کہ بھی کوئی منصوبہ بند بنا لو کہ جس منصوبے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس نے کہا سوچ لینے دو مجھے اللہ فرماتے فقوط لک فقدر مار پڑ جائے اس پر اس نے کیسے اندازہ لگایا سما کو فقدر پھر اس پر مار پڑ جائے اس نے یہ کیسے انداز لگایا سم مزارا پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا سم مسا پھر اس نے تھیوری چڑھائی و اور منہ بگاڑا سم مدبار پھر اس نے چیٹ پیرا وس اور تکبر کیا پس اس نے کہا الہ وسر یہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو اثر کرنے والا یا ایسا جادو جو پہلے لوگوں سے چلتا آ رہا ہے انہاضا اللہ قول البشر نہیں ہے یہ قرآن مگر انسان کا کلام اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے کلام کے بارے میں یہ منصوبہ سامنے پیش کیا اس اسلی ہی سفر سو جلد ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے وہ ابوا کما سقر اور تجھ کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے وہاں پہنچنے کے بعد پہنچ جانے والے نہ تبقی نہ چھوڑے جائیں گے ولہ تذر اور نہ وہ آگ ان کا خاتمہ کرے گا نہ ان کو باقی رکھے گا اور نہ ان کا خاتمہ کرے گا بلکہ وہ سدا زندہ جلستے رہیں گے ایسا آگ لبا حت البشر جو اتارنے والی ہے چہرے کے کھال کو علی حاطف اور اس پر انیس چوکی دار مقرر ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ خود اس انیس کی عادت کی وضاحت فرماتا ہے کہ ہم نے انیس فرشتوں کو کیوں متعین کیا ہے حالانکہ ایک ہی فرشتہ سارے جہنم کی چوکیداری کے لیے کافی ہے وَمَا جَعَلنَا أصحاب النار إلا اور ہم نے دوزخ کے داروغے مقرر نہیں کیے مگر فرشتے وما جم اور ہم نے نہیں رکھی ان کی یہ گنتی اللہ فتنا کفر ہو مگر جانچنے کے لیے ان لوگوں کے جو کافر ہے کہ وہ ہمارے اس کہنے پر کیا کچھ باتیں بنائیں گے اور دوسری طرف اللہ ددین اوت الکتاب تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جو اسحابی کتاب ہے جن کو پہلے آسمانی کتابیں دی گئی اس لیے کہ ان کو بھی آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ بات سمجھا دی گئی جہنم کے داروغیس ہے آمَنُوا اور تاکہ زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں ایمان ان کا ایمان ولا کتاب اور تاکہ شک نہ کرے وہ لوگ جو صاحبی کتاب ہے والمؤمنون اور ایمان والے کہ اگر قرآن مجید میں اس عدد کو مختلف بیان کیا جائے جو ان گزشتہ آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے تو پھر وہ لوگ ان بیان کردہ باتوں کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کے خلاف پٹے ہوں گے مروگم اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے جلن ہے والکافرون اور وہ لوگ جو کافر ہیں مسئلہ کہ کیا مطلب ہے اللہ کا اس مثال بیان کرنے سے کہ بے جہنم کے داروں کے انیس فرشتے ہیں حالانکہ اللہ کے فیصلے اللہ کی جانے تزالک ایسے ہی جو ذلشا اللہ, اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے ہدایت اور تمہارے رب کے لشکر کو اس کے سیوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنی ہے اور کون کون سی ہے وما اللہ ذکر اور نہیں ہے یہ قرآن مگر خیخانہ نصیحت ہے آدمی کے وآخر دابانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الحكم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاب القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر ونتيسي فاريس للمدسرك يدسري الآخر ركوها یہ رکو آیت نمبر بتیس سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر ستاون تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں ان لوگوں کے نافرمانیوں کے اصل بنیاد واضح کی گئی ہے جو آخرت سے بے خوف ہے اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس لیے وہ قرآن سے اس طرح باغتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کر جنگلی گدہ آگے جا رہے ہوں اور ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے غیر معقول شرط پیش کرتے ہیں خواہ ان کے وہ شرطیں پوری بھی کر دی جائے انکار آخرت کے ساتھ وہ ایمان کے راستے پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے آخر میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کو کسی کی ایمان کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس کی شرفی پورا کرتا پھرے قرآن ایک عام نصیحت ہے جو سب کے سامنے پیش کر دی گئی ہے اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے اللہ اس کا مستحق ہے کہ لوگ اس کے نافرمانی سے ڈریں اور اسی کی یہ شان ہے کہ جو شخص بھی تخوا اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کر لے اسے وہ معاف کر دیتا ہے خواہ وہ پہلے کتنی ہی نافرمانیاں کیوں نہ کر چکا ہو ہے شاد ایسے بات ہرگز نہیں ہے یعنی تم لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہو کہ انسانوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں قیامت کے دن میں نہیں آنا حساب اور کتاب نے نہیں ہونا جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کل یہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو و قمر اور قسم ہے مجھ کو چاند کی و اور رات کی اعزا ادبر جب وہ پھیٹ پھیر لے یعنی رات کی قسم جب وہ نکلنا شروع ہو جائے وہ صبح اور صبح کی قسم ایزا اصفر جب وہ روشن ہو جائے انا بے شک وہ لبر البتہ ایک ہے ان بڑی چیزوں میں سے یعنی جو بڑی بڑی ہونناک اور عظیم و شان چیزیں ظاہر ہونے والی ہے دوزخ ان میں ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نذیر البشر ڈرانے ہے لوگوں کو لمن شاء امن جو چاہے تم میں سے اینتقم اویت اخر کہ وہ آگے بڑھے یا پھر پیچھے رہے آگے بڑھے نیکی یا جنت کی طرف اور پیچھے رہے بدی میں پنسا ہوا یا دوزخ میں پڑا ہوا رہا حال مقصد یہ ہے کہ دوزخ سب مکلفین کے حق میں بڑے ڈراضے کی چیز ہے اور چونکہ اس کے ڈرانے کے انجام اور نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے اسی لیے قسم ایسی چیزوں کی کئی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہے چنانچہ سب سے پہلے چاند کا بڑھنا پھر کم ہونا نمونہ ہے اس عالم کے نشو و نما اور فنا ہونے کے اسی طرح اس عالمی دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے احتفاق اور اختشاف میں ایسے نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ کلو نفسن با کا سبت رہی نا ہر نفس جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں وہ گروی ہے رہی رہن گروی میں رکھا جانا الا اصحاب یمی سوائے دائیں ہاتھ والوں کی فی جناتن کہ وہ لوگ باغوں میں ہوں گے یہ تساؤلون ایک دوسروں سے پھوجتے ہوئے خزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو شام تک یہ اپنے نفس کا اعمال کے تناظر میں سودا کرتا رہتا ہے یہ شخص شام تک یا تو اپنے نفس کو آزاد کر لیتا ہے اللہ کے مواخذے سے اللہ کے پکڑ سے آزاد جہنم کی سزا سے یا یہ شخص اعمال کے تناظر میں اپنے آپ کو رہن رکھ لیتا ہے اپنے آپ کو گروی کر لیتا ہے تو حضور مدی کریم وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کو آزاد کرنے والے بنو یعنی ایسے اعمال کرو صبح سے شام تک کہ اگر آج کے اس دن میں تمہاری جان نکل, نکل جائے یعنی تم مر جاؤ فوت ہو جاؤ تو قیامت کے دن تمہارے آج کے امان کی وجہ سے مواخذہ نہ ہو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے دائیں ہاتھ والے یعنی وہ اپنے امان میں گروی رکھے ہوئے نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جنتوں میں ہوں گے اور جنت میں پہنچ جانے کے بعد ایک دوسروں سے پوچھیں گے انل المجرمین مجرمین کے حالات کے بارے میں اور ان سے کہیں گے ما صاحلہ کون سی سفر تمہیں کون سی چیز لے کے آئی ہے جہنم میں تو جہنمی قالو آگے سے کہیں گے لم نہ من المسلم ہم نماز پڑھنے والے ولم نہم المسکین اور نہ ہم مختاجوں کو کھانا کھلانے والے بلکہ وہ کنہ نقوظ و اور ہمتے باتوں میں لگے ہوئے باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ یعنی بے مقصد گدازیوں میں ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ضیاع کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے اپنے ساتھ دنیا سے کچھ بھی نجات کا سامان لے کے نہیں آئے بلکہ وکنزبی یوم اور ہم سے جھٹلانے والے اس انصاف کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو حتا اطانل یقین یہاں تک کہ آ پہنچے ہم پر وہ یقینی بات یعنی موت سنا شفا سین پھر کام نہ آئیں گے ان کو سفارش کرنے والوں کے سفارش جو ان کے خیال میں ان کے سفارشی تھے کہ یہ ان کو آخرت میں اللہ کے پکڑ سے بچائیں گے پھر ان کے وہ سفارشی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے لهم عن پھر کیا ہوا ان لوگوں کو کہ وہ اس خیر خواہان صحیح سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں مستن خرا جیسے گویا وہ وشی گدے ہیں بدکے ہوئے فرت من کہ جو باغی ہو شیر سے بل یور بلکہ چاہتا ہے ان میں سے ہر شخص منشورہ یہ کہ اس کو دیے جائیں کھلے ہوئے صحیفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے احکامات کا اظہار فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ آپ کو کتاب دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہمارے نام آسمانوں سے خط کیوں نازل نہیں کرتا کہ جس میں یہ صاف لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے رسول اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے گویا اللہ ان کا محتاج ہے کہ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے ان میں سے کہ ہمیں کھلی حت کیوں نہیں دی جا رہی اللہ فرماتا ہے کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلہ یا بلکہ ان لوگوں کو خوف آخرت نہیں ہے آخرت کا خوف نہیں ہے. کلّا کوئی بات نہیں ان تذکرہ بے شک یہ قرآن خیر خواہاں نصیحت ہے جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے لیکن ہما یس گرون اللہ عیشا اللہ اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ نے چاہا ہو اللہ چاہے گا تو اللہ کے بندے اللہ کی اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں گے اگر اللہ نہیں چاہتا تو دنیا میں بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے دانشور اور سائنسدان بھی اللہ کے کلام کے حوالے سے اندے اور بہرے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے لیکن اللہ کی وہ چاہت موقوف ہے بندوں کی چاہت پر کہ بندے اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کریں یقین کے ساتھ تو پھر اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے اس لیے کہ ہدایت کا حصول بندوں کی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے وہ اہل تقویٰ وہ اسی قابل ہے کہ اس کا تقوا اختیار کیا جائے اس سے ڈرا جائے وہ عہد الماصرہ اور وہی ہے بخشنے کی لائق کہ وہ اپنے طرف رجوع ہونے والے بندوں کے تقصیرات کو کوتاحیوں کو معاف کر دے. یہاں پہ سورہ مدثر اپنے کو پہنچا وہ آفر الداوانہ الحمد للہ سبق دلا